لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ الملک و لہ الحمد یقینی و امید وہو حل ال شاہین قدیر یحی و امید کے بغیر بھی یہ دعا ثابت ہے دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو بہت بڑی سعادت ہم میسر آ سکتی بتایا گیا تھا کہ یہ دعا جو ہے نبیر اسلام کے فرمان کے مطابق خیر وقال بقال النبیون من قبل دعا یوم عرف کہ سب سے بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے قبل ہر نبی نے کہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے یہی دعا لا الہ الا اللہ وحد لا شریق ال لاہور ملک والا الحمد و الشین قدیر یوم عرفہ جو ہے دنیا کے سارے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے جیسے لہرت القدر دنیا کی تمام راتوں میں سب سے بہترین رات ہے اس طرح یوم عرفہ جو ہے مطلقاً سب سے بہترین دن ہے اور یہ دن دعائیں ماننے کا دن ہے خاج کے رام کے لیے اور حاجیوں کی دعاؤں میں سب سے اہم دعا اور سب سے مقدس جو دعا ہے وہ یہ کلمات ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ اس دعا کی اہمیت ہے بندہ یہ دعا پڑتا ہے تو سورف فاتح کی طرح یہ دعا بھی اللہ تعالی کے ساتھ ایک مکالمہ ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کے صد میرے بندے تو نے سچ کہا لا الہ الا انا واقع تا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ الح لا شریک اللہ جواب ہے کہ صد تو نے سچ کہا لا الح الا انا وح لا شریق علی میرے سوا کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے آگے بندہ لاہل ملک و لاہ الحم کہتا ہے جواب آتا ہے کہ سادہ کا عمدی میرے بندے نے سچ کہا ریئل ملک ولی الحمد میرے لیے ساری بادشاہت ہے اور میرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے یہ نبی نبیر اسلام کا فرمان مبارک ہے آپ کی سکھائی ہوئی دعا ہے اور یہ دعا بھی بندے اور رب کے درمیان ایک مکالمہ باقاعدہ بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب ملتا ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے اس دعا کے تعلق سے دو چیزیں آج متروک ہو چکی ہیں چھوڑ دی گئی ہیں بعض سنتیں سنتیں متروکہ بن چکی ہیں جن کو لوگوں نے فراموش کر دیا بھلا دیا حالانکہ عظیم و شان سنتیں ہیں اسی دعا کے تعلق سے ایک نویر اسلام کا فرمان کہ بندہ اگر بازار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے لا الله بحدہ لا شریق الح له الحمد یخ ید الخیب على كل شہین یہ دعا پڑھ کے بازار میں داخل ہو تو اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا وجہ یہ کہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے بندہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے اور اکثر لوگ ان کے ذہنوں پر دنیا سوار ہوتی ہے کاروبار سوار ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ریٹ کھلے آج نفع ہو یا نقصان ہو بس ایک فکر دل پر براجمان ہو جاتی ہے تو ایسے میں اللہ کی یاد کہاں آتی لیکن جو لوگ بازار میں داخل ہوں چاہے کاروبار کی غرض سے یا خرید و فروخت کی غرض سے اگر اس موقع پر وہ اپنے رب کو یاد کر لیں اور بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ ر عزت دس لاکھ نیکیاں صاف فرماتا ہے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے یہاں ثواب کی اجر کی کوئی کمی نہیں کوئی وہاں کمی نہیں ہے ہر چیز کے وافر اور بے تحاشا ذخائر حساب موجود ہیں یہ دعا ہم ہاں تقریباً فراموش کر چکے ہیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے حالانکہ روزانہ اس دعا کی صورت میں لاکھوں دیکھیاں کمائی جا سکتی ہیں کبھی ایک دور تھا کہ علاقے میں ایک ہی بازار ہوتا تھا آج تو آپ گھر سے نکلیں اور اپنے مخصوص بازار تک پہنچنے تک کئی بازار رستے میں آتے ہیں جہاں سے گزر ہوتا ہے اگر ہر بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک قرب کا ذریعہ ہے اور اس کی رضا اور محبت کا ذریعہ ہے کہ بندہ اس موقع پر اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی یاد سے قافل نہیں یہ دعا بڑی اہم ہے مگر ہماری زندگیوں سے یہ دور ہوتی جا رہی اس حدیث کو فراموش کیے بیٹھے ہیں حالانکہ بہت بڑی یہ موجب اجر ایک حدیث ہے دوسری حدیث اسی ذکر الا اللہ, اللہ کے تعلق سے حسن احمد میں وہ حدیث ہے حسن صنت کے ساتھ عبد الرحمن بن غنم نبیر اسلام کے صحابی اس حدیث کے راوی رسول اللہ سند نے اشاد فرمایا من قال قبل یوسور ہوئے یس میں رج نہیں ہے منسلاتل مغرب بس ہیں ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھے یا مغرب کی نماز پڑھے اور انہیں قدموں بیٹھے بیٹھے اپنی حیت میں تبدیلی نہ لائے منہ پھیرے بغیر اور قدموں کو ہلائے بغیر دس دفعہ یہ دعا پڑ لیں جیسے قبلہ رخ ہم موجود ہیں سلام پھیر چکے اب اٹھے نہ قدموں کو ہلائے نہ جس حید پر آپ نے سلام پھیرا ہے اسی حید پر بیٹھے رہیں ان دو نمازوں میں فجر کی اور عصر مغرب کی مغرب اور فجر اور قدموں کو ہلائے بغیر وہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ یہ دعا پڑھ لیں دس بار یہی دعا لا الہ الا اللہ بحدہ لا شریق الہ الملک ولا الحمد و یوی وہو بہ الاک شہین قدیر تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اپنے بندے کو چھ عطا فرماتا ہے چھ عدیم و شان فلح اس کو حاصل ہوتے ہیں عطا ہوتے ہیں نمبر ایک کوتھی والا ہو بیکل عشر اشر حسانات تھے. دس دفعہ دعا پڑھنی ہے ہر دفعہ کی دعا کے بدلے دس لیکیاں اس کے نامل میں درج ہوں گی یعنی سو نیکیاں پوری ہو گئی دس بار پڑھنے کی وجہ سے سو نیکیاں اس کو حاصل ہو گئی وہ موہنگے تو اینڈ ہو اور ہر بار کے بدلے دس گناہ مٹا دیے جائیں گے یہ پورے دس بار پڑھنے کی وجہ سے اس کے سو گناہ معاف ہو جائیں گے گروخو اشر دراجات اور ہر بار کے بدلے اللہ رب العزت جنت میں دس درجے بلندی عطا فرما دے گی جنت میں اس کے دراجات مسلسل بلند ہوتے رہیں گے دس بار پڑے گا تو جنت میں سو درجے اس کو حاصل ہوں گے اور سو درجے کی رفعت اس کو نصیب ہوگی یہ اس دعا کی برکت ہے اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کانت لہو ہر من کل نکلے یہ دعا ایک حفاظت بن جائے گی ہر ناپسندیدہ چیز سے ناپسندہ چیزیں جیسے بیماری ہے یا کوئی کاروباری خسارہ ہے کوئی اور نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہر مقروح چیز ہر ناپسندیدہ چیز اس سے ٹال دے گا اور دور کر دے گا اور یہ دعا اس کے لیے ہر مکروہ چیز سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی اور اگر کوئی مقروح چیز حاصل ہو بھی جائے یہ دعا پڑھنے کے باوجود تو یہ ایک الگ سے نرم ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس کی ابتدا ہے بندہ کس حد تک صبر کرتا ہے اور اگر صبر کر جائے تو پھر یہ بہت بڑے اجر کا ایک اور ذریعہ اس کے سامنے آ جائے گا ایک تو دعا کی خیر و برکت جو دس بار پڑی دوسرا تکلیف حاصل ہوئی پہنچی اللہ تعالیٰ کی ابتدا بن گئی اور وہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا عجب سمیٹ سکتا ہے اس دعا کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس دن ہر مقروب ہر شر اس سے پھیر دے گئے باخردن میں الشیطان الرجیم اور یہ دعا شیطان مردود سے بھی بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی ایسے بندے کا شیطان جو ہے انتہائی کمزور اور ماندہ بن جائے گا اور اس کو بردلانے کے قابل نہیں رہے گا یہ دعا کیا پڑی ایک محفوظ کے میں آ گیا کہ اس تک شیطان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی محفوظ ہو گیا مضبوط ہو گیا شیطان کے حملوں سے بچا لیا گیا اس دعا کی برکت سے اور ایک انعام یہ بھی یہ دعا جو ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی گنا سرزد ہو جائے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو وہ گنا اس کی بربادی کا باعث نہیں ہوگا گنا یہ دعا جو ہے اس گناہ پر غالب آ جائے گی اور وہ اس بندے کی تباہی پر منتج نہیں ہو سکتا ہاں اللہ شرک یہ سسنا موجود ہے حدیث میں شرک کر لیا تو شرک بربادی کا باعث ہو سکتا ہے شرک کے علاوہ کوئی بھی گنا کیا وہ گنا اس دعا کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور اس بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ بندہ اس دعا کی برکت سے اس گناہ پر غالب آ جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا ہاں اگر شرک کر لیا تو شرک سب سے بڑی نہوست ہے یہ بربادی کا باعث بن سکتا ہے اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے اور آخری نام اس دعا کا یہ ہے کہ کانا افضل اس دعا کو پڑھنے والا اس دن سب سے افضل بندہ ہوگا سب سے افضل انسان ہوگا اس رجلن یفل ہو اکثر ما قال ہاں وہ بندہ جس نے اس سے زیادہ بار پڑا ہو وہ اسے اس افضل قرار پائے گا لیکن یہ بندہ جس نے یہ دعا پڑھ لی نبیر اسلام کی تعلیم کے مطابق اس دن اس کا مقابل کوئی نہیں ہوگا اور اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوگا ہاں جو شخص اس سے زائد پڑھ لے وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے یہ چھ سات اعزاد ہیں انعام ہیں اس چھوٹے سے عمل کے عبض میں بس یہ دعا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اپنے پاؤں ہلائے بغیر اور اپنی حیت کو تبدیل کیے بغیر پڑھ لیا جائے یہ سارے انعام اور اعزاز بندے کو حاصل ہوں گے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دعا اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کتنی بڑی سعادت والا عمل ہے یہ اور یہ رسول اللہ وسلم کی احادیث کا ایک اعجاز ہے جس طرح قرآن کی تلاوت بہت بڑی موجب اجر ہے اس طرح نبیر اسلام کی احادیث کے ساتھ تعلق احادیث کو پڑھنا اور ان سے علم اور خطہ حاصل کرنا اور خاص طور پہ اذکار اور دعائیں بہت بڑے شرف کی بات یہ دعا لا الہ الا اللہ بحدہ لا شریق الح لاہل ملک و لاہ یہ بھی وہی امید ہوا کل شرین تدیر دس دس بار پڑھی جائے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تبلا رخ اور اپنی حیت کو تبدیل کیے بغیر تو سارا دن اور ساری رات اللہ تعالی کی پناہ میں گزرے گی اس کی حفاظت میں گزرے گی کوئی شر اور کوئی مکروح بندے کو نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اگر نقصان پہنچا بھی تو اللہ کا امتحان ہوگا جس میں انسان سرخرو ہو کر مزید اجر و ثواب سمیٹ سکتا ہے اس کے علاوہ دس نیکیاں ہر دعا کے بدلے حاصل ہوں گی سو نیکیاں اور دس گناہ بخشے جائیں گے ہر دعا کے بدلے سو گناہ گر جائیں گے اور جنت میں سو درجے بلندی حاصل ہو جائے گی فجر کے بعد پڑھے مغرب کے بعد پڑے تو روزانہ یہ دو سو درجے جنت میں بلندی نصیب ہوگی جو کہ بہت بڑے شرف کی بات ہے اور ایک ایسا انعام و اکرام ہے کہ جس کی رفعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہم نے پہلے بتایا تھا اس قسم کی دعاؤں کا نفع جو ہے پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ فرائض میں کوتا ہی نہ ہو اگر فرائض میں کوتاہی ہے اور ہم یہ دعائیں پڑھنے پر زور دیتے ہیں تو یہ ایک جہالت ہے ایسی صورت میں دعاؤں کا فائدہ نہیں ہے بلکہ فرض پابندی سے ادا کیے جائیں پھر ان دعاؤں کا سہارا بڑا عظیم شان ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی دعاؤں میں معنی کا استحصار ضروری ہے کہ ان دعاؤں میں کیا تعلیم ہے کیا فقہ ہے اور کیا پیغام ہے اس کے مطابق ٹھوس عقیدہ بن جائے پھر اس دعا کا فائدہ ہوگا جیسے لا الہ الا اللہ اس میں کیا علم ہے کیا پیغام ہے یہ معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود تو بہت بنائے گئے ہیں کو زندہ کو مردہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی آستانہ موجود ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے یہ ریمو شان کلمہ کلم توحید جس میں اللہ رب العزت کے معبود حق ہونے کا اقرار و اعتراف ہے لا الہ الا اللہ سفیان سوریہ ایک حدس گزرے ہیں ان کا قول ہے کہ لئی سا شع کا سب سے زیادہ جو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے اور شیطان اپا حج ہو جاتا ہے ماندا پڑ کے گر جاتا ہے سب سے زیادہ اس کی کمر کو توڑنے والا کلم لا الحلہ ہے اور یہ دعا اسی کلمے سے شروع ہوتی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ وہی سچا معبود ہے وہی معبود حق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ, اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک الح وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں یہ پھر اسی عقیدے کا اعادہ اسی عقیدے کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے جو لا الہ الا اللہ میں عقیدہ ہے وہی وحدہ لا شریک لہو یہ تکرار تاکید کے لیے ہے وحدہ بہ تاکید ہے الا کی اور لا شریک لہو تاقید ہے لا الہ کی کوئی اس کا شریک نہیں ہے کسی دور میں نہ رہا اور نہ کبھی ہوگا وہ ہمیشہ سے وقدہ لا شریک لہو ہے اور ہمیشہ وقت لا شریک لہو رہے گا کوئی ایک ذرے کی شراکت اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا اور نہ کسی نے کسی جیت کی شراکت اس نے عدا فرمائی ہے کسی کو یہ عظیم شان عقیدہ اس دعا میں موجود ہے لہ الملک و لہ الحمد اسی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے اسی کے لیے مکمل حمد اور تعریف ہے وہ بادشاہیں مطلق ہے ہر چیز کا مالک اسی کا قانون چلتا ہے اسی کا امر پوری کائنات پر نافذ ہے وہ امر قدری ہو یا امر شرری ہو امر قدری سے مراد تقدیر کے فیصلے جو فرما چکا اور وہی فیصلے پوری کائنات پر نافذ ہوں گے اور ہو رہے ہیں کوئی ان فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا نہ کسی امر کا تعاقب کر سکتا ہے اس کی امر نافذ ہے جو اس نے لکھا وہ ہو رہا ہے کسی کی صحت کا فیصلہ کسی کے مرض کا فیصلہ کسی کے فقر کا فیصلہ کسی کے گنا کا فیصلہ زندگی اور موت کے فیصلے سب اس نے لکھے ہوئے اس کے مطابق ہو رہا ہے ایک سر مو فرق نہیں ہے نوشتہ تقدیر میں اور کائنات کے امور میں بالکل وہی انجام پا رہا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ اس کا امر قدری ہے دوسرا امر شرعی اس کی شریعت کے فیصلے شریعت کی عوامل اقیم السلام آت سکا خطیب علیکم السیام یہ جی عمور شرح ہے یہ بھی جی اسی کے ہیں شریعت بنانا اسی کا کام ہے اور جو لوگ اپنی مرضی کی باتیں شریعت میں داخل کرتے ہیں بہت بڑے مجرے میں توحید کے بعد ہی انتہائی سرکش ہیں امر شریف کے اندر حمر عزف کا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے امر شری کو نہیں مانتے وہ بھی بڑے بھیانک قسم کے مجرے میں جن کو بہت کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے نہ اس کے امر میں کوئی شریک ہے نہ اس کے حکم میں کوئی شریک ہے ہر قسم کے حکم کا مالی اللہ ہے اور عزت ہے حکم قدری ہو اللہ تعالیٰ کا ہے حکم شرری ہو اللہ تعالیٰ کا ہے اور کوئی کائنات کا فرد کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کا شراکت دار نہیں ہے وہ لہول آشری کا لہو ہے تو لہول الملک و الحمد اسی کے لیے کل بادشاہت ہے اور وہی ہر امر کا مالک ہے ہر حکم کا مالک ہے ہر قضاء کا مالک ہے خا وہ قدری ہو یا قضاء شرعی ہو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے بلا الحمد اور وہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ ہر قسم کا کمال اللہ رب العزت کے لیے ہے اس کے کمال میں کوئی شریک نہیں ہے تو حمد میں شریک کیسے ہو سکتا ہے حمد کسی کمال کی بنا پر ملتی ہے کمال مخلوقات میں نہیں ہے کمال اللہ رب العزت کے پاس کمار مطلق تو حمد مطلق بھی جو اللہ کا حق ہے کوئی اس میں شریک نہیں وہی وہ ہر قسم کی تعریف کا مالک ہے اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے اسی عظیم عقیدے سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اس عظیم دعا میں یہ عقیدہ کہ ہر قسم کی بادشاہت اسی کے پاس ہے اور ہر قسم کے حمد کا وہی مالک اور مستحق ہے یحی وہ زندہ کرتا ہے بہ امید اور وہی مارتا ہے اس کے حکم سے انسان پیدا ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں زندگی پاتے ہیں زندگی حاصل کرتے ہیں تو اس کے حکم سے ایک دن موت آ جائے گی تو موت و حیات کا مالک بھی اللہ حمر عزت ہے بلکہ موت کے بعد کا مالک بھی اللہ رم ال عزت ہے مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹنا ہے اسی کی طرف پلٹنا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب اس ذاتِ باری تعالیٰ کو دینا ہے یہ اس دعا میں عقیدے کی دعوت ہے جب یہ دعا پڑھیں تو اس سچے عقیدے کو اپناتے ہوئے پڑھیں اور اگر زبان پر یہ دعا تو ہے مگر عقیدہ اس دعا کی ترجمانی نہیں کر رہا تو پھر یہ ابز ہے پھر کروڑ ہاں بار پڑھنا بھی قطر مفید نہ ہوگا اور آخری جملہ بہو اللہ شہین اور وہی ہر شہر پر قادر ہے قدرت کاملہ قدرت سامنا اور قدرت مطلقہ اللہ رب العزت کے لیے ہے وہی قادر ہے ہر مخلوق اور ہر شے پر اور کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی قدرت کے تحت ہو رہا ہے اور اس کے مشیت کے مطابق ہو رہا ہے یہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ اس کا بادشاہ ہے اس کائنات کے کسی کونے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے وہ خالق کائنات کی نشیت ہے اور اس کی قدرت سے انجام پا رہا ہے یہ سادہ سا ترجمہ ہم نے پیش کیا ہے اس ترجمے کو اگر یاد رکھا جائے اور اس ترجمے کے استہزار کے ساتھ معنی کے استحزار کے ساتھ اگر یہ دعا پڑی جائے بار بار پڑی جائے تو یقیناً یہ سارا اجر و ثواب اور یہ سارے فضائل بندے کو حاصل ہوں گے یہ دعا کیا ہے ایک عظیم تحفہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے شامل ہو جائے کثرت سے پڑھیں معنی اسے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تم مقامات پر پڑھیں جن مقامات پر پڑھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے یقینا یہ عظیم دعا ہماری زندگیوں کی سہادت کا باعث ہو سکتی ہے وہ زندگی خاص دنیا کی ہو یا قبر کی ہو یا آخرت کی ہو مثلاََ من عامرس والن جو نیک عمل کر لے بہ وہ ممن اور وہ مومن ہو فلا نحین حیات ایسے لوگوں کو حیات طیبہ دیں گے تو اساس تو اس کا عقیدہ ہے اور یہ دعا جو ہے در حقیقت عقیدے کی بہت بڑی ترجمان ہے بہت بڑی مستا اور چابی ہے عقیدے کی تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر کثرت سے پڑھا جائے چلتے پھرتے پڑھا جائے حدیث میں تعداد تو ہے اس تعداد سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سو بار کاغذ حدیث میں وارد ہے کہ ایک انسان صبح کو سو بار پڑھ لے تو وہ شام تک شیطان کے قبضے سے اس کی دسترس سے محفوظ ہو جائے گا اور کتنے غلاموں کی آزادی کا ثواب ہے اور کتنے درجات کی بلندی کے وعدے ہیں کتنے گناہوں کی بخشش کے وائدے ہیں اور کتنی لیکیاں اکاف اور ماد دینے کے وعدے ہیں اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھا جائے اس کو خوب زندگی کا حصہ بنایا جائے مگر ان دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے ایک یہ کہ فرائض میں کمی کو تاہی نہ رہے اور دوسرا اس دعا کے پیغام کو جو اس کی معنویت ہے جو عقیدہ اس میں پنہا ہے اسے ہمیشہ مد نظر رکھا جائے اور عقیدت اس دعا کے کلمات کے خلاف نہ ہو ورنہ وہ ایک کھیل تماشا بن جائے گا اور مزید اللہ کے غذب کو داغت دے کر اس کی محبت اور پیار کے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کا اہتمام ہو اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس میں موجود اعتقادی امور کا اہتمام ہو تو یقیناً یہ بہت بڑی ایک برکت اور سعادت ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال ہے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ رب رزت سے ہر حال میں اس شریعت متحرہ کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور جو فراہمی کتاب و سندر سے سامنے آتے ہیں انہیں اپنانے کی توفیق تعفرما دے اقول قوری هذا وصل اللہ علیہ و رحم واہر الداوانہ الحمد للہ